نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عامالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد نعيده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق طقته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خرقكم من نفس واحدة وخرك منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تشاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم وكيبا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 وشر الأمور محدثاتها وكل محتة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستبع الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر الألباب بد الدین نوجوان ساتھیوں حاضرین نسلی اس سورہ زمر کی ایک ایکیت میں نے تلاوتی ہے جو آج خطب کا اصل موضوع ہے علم اور اہل علم کی فضیلت اسلام میں علم کی بہت ہی زیادہ اہمیت اور اس کی نہایت ضرورت ہے اسلام نے جس علم کی طرف توجہ دیا اور اپنے مارنے والوں کو توجہ دلائی اور جو علم کی اہمیت اسلام نے مقرر کیا دنیا کے کسی بھی مذہب کے اندر اور کسی بھی دین پر وہ اہتمام علاقہ نہیں کیا گیا خصوصا دینی علم شریعت کا علم جس سے انسان اپنے رب کو پہنچے دین کو پہچانے اور جنت تک پہنچنے والے تمام اور جنت تک پہنچنے والے تمام اعمال کی راہ انسان پہچان سکے اللہ رب العالمین نے علم کی بڑی فضیلت قرآن پاک کے اندر بہت ساری آیات میں بیان کیا ہے چند آیات آپ ادھر کے سامنے ہیں تمام آیات کو تو پیش کرنا ناممکن ہے ایک خطبے میں قرآن سے بڑی آسمانی کتاب عوام نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے قرآن اس قرآن نے علم کی بہت ہی زیادہ اہمیت اور تاکید کی ہے بلکہ اس قرآن کی ابتدا اور وہی کا نزول سے شروع کیا گیا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقر بسم ربک الد خلق خلق انسان من علق اقرا اور ربک علم بالقلم علم الانسان ما لم عالم یہ سب سے پہلی وحی ہے اور قرآن پاک کی سب سے پہلی آیا اور نبی علحثراج نام کو سب سے پہلا پیغام جو مل رہا ہے وہ پڑھنے کا اور پڑھانے کا ایک اور بسم رب لب خلق خلق السان امین علق اقرق اے نبی آپ اپنے رب کا نام پڑھیے جو بڑا برق والا ہے دیکھیں سب سے پہلا پہلی وہی جو آ رہی ہے پڑھنے اور پڑھانے کی رب الگ انسان علق سب سے پہلا پیغام اللہ تعالی نے اپنے نبی پر بھیجا تو پڑھنے اور پڑھانے کا اسی لیے جب جبرئی امین یہ وحی لے کر کے نادل ہوئے اور نبی رہ میں پڑھنا نہیں جانتا جبرئی امین نے آپ کو گلے سے لگایا دبایا اب بہت کر دبایا اس اتنے زور سے دیا کہ آپ میرے ساتھ فرماتے ہیں خسیط نفسی مجھے لائق ہوا کہ میری جان نکل جائے گی سوموار سالانی پھر جبرائیل امین نے چھوڑ دیا فرما ایک کرا پڑھیے دوسری مرتبہ میں نے کہا ماں اب کار میں پڑھنا نہیں جانتا جبرائیل امین نے خوب سخت دبوچا اور اس قدر آپ نے ہم کو دبایا کیا فرماتے حتہ خشیت ولا نرسی مجھے اپنے جان کا گرلا ہوا کہ ہماری جان نکل جائے گی فرمایا ایک کرا پڑیے تین مرتبہ اس طرح سے جب امین نے آپ کو دبایا اور تین مرتبہ آپ نے فرمایا ایک کرا اے محمد صلی اللہ سلام آپ پڑھیے لیکن آپ نے تین عمر جواب دیا ماں انکار مجھے پڑھا نہیں آتا پھر جب امین نے یہ آیا کو پڑھائی ایک کرا بسم رب دیکل خلق خل اکل انسان امین الق اکرا و رب آپ پڑھیے اپنے رب کا نام لیجیے رب کو پہچانیے رب نام بڑا خیر و برکت والا ہے اور اپنے رب کا نام پڑھیے چونکہ آپ کا رب بڑا کرم والا ہے ہوش آپ کو سکھلائے گا اسے رب العالمین نے فرمایا علم الانسان ما لم علم پھر اللہ تعالی نے انسان کو وہ علم دے دیا جس کو انسان چلتا ہی تھا پھر آپ جانتے علم کو سیکھنا پھر علم کو محفوظ کرنا علم کو سیکھنا علم کو یاد رکھنا, کو یاد رکھنا، اس کو اپنے پاس محفوظ رکھنا الحرب العالمین نے اس کے لیے قلم سے لکھنا سیکھ رہا اللہ علامہ قلم رب نے آپ کو آپ پڑھنے کا حکم دیا آپ پڑھیے پھر جو آپ پڑھتے ہیں اس کے لکھنے اور گئےوں تک پہنچانے کلم کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے آپ لوگوں کو سکھلایا ہے علم بالکلم قلم قلم سے لکھنا بھی سکھایا اللہ رب العالمی نے اور یہ قلم سے لکھ کر کے علم و محبود رکھنا لکھنا پڑھنا اور لکھنا اتنا عظیم کام یہ ہے کہ اللہ رب اللہ نے قسم کھائی میں پڑھائی کے اندر نون والقلم قلم وماج قسم ہے قلم کی اور جو قلم سے لکھائی ہوتی ہے رب اللہ لکھنے اور قلم سے لے قلم دونوں کو قسم کھائی فرمایا نون والقلم وما استرون قسم ہے قلم کی مال استرون اور جو قلم سے لکھتے ہیں لوگ اس کی اللہ تعالی قسم کھا رہا ہے لکھنا اور پڑھنا یہ دونوں بہت ہی مقام ہیں اللہ تعالی ہمیں زیادہ زیادہ لکھنے پڑھنے اور سیکھنے کی توحیقت لی فرمائے ہیں اور سب سے بڑی چیز یہ آپ کا وقت تو گزر گیا اب کسی اور مرحلے میں ہیں. اپنے اولاد اور اپنے آنے والی نسل کی ذرا فکر کریں ہیں کہیں ایسا نہ ہو جیسے ہم نے اور آپ نے کوتا ہی کیا اور علم سے محروم ہے آنے والی ہماری نسل ہماری اولاد ہوئے سے محروم رہ جائے ان کو لکھانے اور پڑھانے کی کوشش اللہ رب العالمین جن کو علم دیتا ہے علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو بہت ہی بلند کر دیتے ہیں یار فل الدین عام کو ودین او تل علم دراجات رکھو یرف اللہ الدین امنو تم میں جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ تعالی و لدین العلم ایک بڑی نعمت علم ہے ایمان ہے الَّذِينَ <آمَنُوا> جو تم میں ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے ساتھ جو اللہ تعالی علم دے دیتے ہیں اللہ ان کے درجات کو بہت ہی زیادہ بند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور علم کو برا دینے ان دونوں کو جوڑ دیا ہے اس سے اندازہ لگتا ہے کہ ہاں ایک مومن کے لیے علم سیکھنا کتنا ضروری ہے ایمان کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا ایمان بڑی ادیب الشان چیز ہے حدیث ہم نے کئی بار سنایا خطبے میں نبی استرا سام کے پاس صحیح بخاری کی روایت حضرت حکیم ابن حضرت رضی اللہ تعالیٰ نو آئے ساٹھ سال کے عمر, کی عمر ان کی گزر کی ہے کفر کی حالت ہے سال تک انہوں نے کفر کی زندگی گزاری ساٹھ سال کے بعد ان کی ایمان نصیب ہوا جب ایمان نصیب ہوا اور جس دن انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو نبی ایک رات شام سے سوال کیا رسول اللہ آرٹ اموراہ یارس ذرا بتائے بہت ساری عبادتیں اور بہت سارے نیک امال جن کی آپ دعوت دیتے ہیں اسلام میں جو بہت نیک آم امال ہیں وہ ساری نیکیاں ہم نے کفر کی حالت میں کیا کر رہا تھا نے ان نیکیوں کو چھوڑا نہیں ایمان تو نہیں لایا تھا مسلمان نہیں تھا بہت ساری نیکیاں میں کفر کی حالت میں اپنی زندگی میں بھی کیا کرتا تھا عمور جائے تو آپ ذرا بتائیں وہ ساٹھ سالہ جو میں نے نیکیاں کی ہیں کیا مسلمان ہونے کے بعد قلم تو آج میں نے پڑھا ہے کیا وہ ساٹھ سالہ کی حالت کی ساری نیکیاں نہ تارا ان کا کچھ ہمیں دے گا یا ساری نیکیاں رائے گا ہو گئی اور آج سے ہمارے نیکیوں کا ہمارے نیکیوں کو شمار کیا جائے گا یہ سوال ان کے ذہن میں آیا اور انہوں نے ندی رہے صاف شام سوال کیا یا رسول اللہ ارت امور تو حافظ آپ ذرا میری ان نیکیوں کے بارے بتائیں جو جاہیت میں میں نے ساٹھ سال کیا ہے ان کا کیا حشر ہوگا کچھ ملے گا یا کہ سب رائے گاہ ہوگی آپ ہنس پڑے اور اسلام تمین خیرن کیا تجھے پتا نہیں ہے وہ ساٹھ نیکیاں جو تم کر رہے تھے انہی نیکیوں کی برکت سے اللہ تعالی نے تجھ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے ایمان اور ایمان کے ساتھ ساتھ اگر علم مل جائے انسان علم حاصل کر لے تو اللہ تعالی اس کے درجات کو تو بہت ہی زیادہ بلند کر دیتے ہیں والذین کم العلم درجات تم نے جو لوگ لائے اور ایمان کے ساتھ ساتھ علم حاصل کیا اللہ تعالی ان کے درجات کو بہت ہی زیادہ بلند کر دیا کرتے ہیں اور ایسے درجات بلند ہوتے ہیں علم کی برکت سے اللہ اتنے درجات بنا کر دیتے ہیں کہ اس درجات کا مقابلہ کوئی انسان اپنی کسی نیکی کی برکت سے نہیں کرتا ہے اس لیے سور زمر کی آیت میں اللہ نے فرمایا کل اے نبی آدھا بتائیں حری طویل یا لمونا ولین لا یا جو علم والے ہیں اور جو اللہ علم ہیں، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکے ہی ہیں انسان بہت ساری نیکیاں کرتا ہے اور نیکیوں کی وقت سے بڑے آنار جات حاصل کر لیتا ہے بڑے بڑے درجی اللہ تعالیٰ کے ہاں حاصل کر لیتا ہے اپنا بڑا اونشا مقام اور دبا بنا لیتا ہے لیکن علم والے نے جو علم کی برکت سے اپنے درجات کو بڑھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی نیک عمل کی برکت سے انسان ان رجات کو حاصل نہیں کر سکتا ہے اللہ نے فرمایا وَحَلْ يَسْتَبِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَتَّر عبرت اور نصیب حاصل کرتے ہیں اقل من عقلم رکھنے والے اللہ تعالی ہمارے اندر علم کا شوق پیدا کر دے آپ نے سنا کہ علم والوں کا مقام اور درجہ اللہ جو بلند کر دیتے ہیں غیر علم والوں وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا کتنا ارا مقام ہوتا ہے سور آل عمران کی ایک آیت سے اندازہ لگتا ہے آپ کا فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے شہید اللہ علو اللہ اکبر اللہ نے فرمایا شہیر اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکتو علم قائم بالقس لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم اللہ حرب العالمی رشاعت نمائے ہیں اے لوگو ساری دنیا کے لوگو اگر تم توحید کا انکار کر دو اللہ تعالی کی وحدانیت کا انکار کر دو تو تمہارے انکار کرنے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے یاد رکھو تو ساری دنیا سارے دنیا کے لوگ اگر اللہ تلا کی توحید کا انکار کر دیں تو کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے شہید اللہ اللہ اللہ رب اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اللہ نے اعلان کیا تو اور رشتوں نے بھی اقرار کر ہے وب ال نے اور علم والوں نے بھی اقرار کر لیا ہے اللہ رب العالمین نے تین گواہیوں مقرر کیا ہے توحید کا اقرار اور تو توحید کی تصدیق کے لیے ایک تو اللہ کی ذات ہے اللہ میں نے اعلان کر دیا ہے کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اسے بات دوسری گواہی اللہ العالمین نے فرشتوں کے رکھی ہے فرمائی ایک اور فرشتوں نے بھی گواہی دے دیا ہے اور فرشتوں نے بھی کر لیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اب اللہ اپنی گواہی اور فرشتوں کی گواہی کے بعد تیسری گواہی علما چکی ہے اور علم والوں نے بھی گواہی دیا ہے اقرار کیا ہے اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت نہیں ہے کہا جاتا ہے علم قلم کی فضیلت اور اولمپک کے مقام و مرتبے کو وعدے کرنے کے لیے اس سے بڑی کوئی میں کو نہیں ہے جس میں اللہ رب العالمین نے پوری دنیا والوں کے سامنے اعلان کر دیا ہے گواہی کو اپنے گواہی کے ساتھ جوڑ دیا ہے شہید اللہ انہو لا اللہ اللہ نے اقرار کیا ہے اعلان کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے فرشتے بھی اقرار کرتے ہیں اور علم بھی اعلان کرتے ہیں اب علما کے گواہی دے دینے کے بعد انسانوں میں کوئی گواہی دے یا نہ دے ان کی گواہی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوا کرتی علما کو اللہ نے یہ مقام و کر دیا ہے اللہ تعالی ہمیں علماء نے اور علم سیکھنے اور علماء کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اس طرح سے حرف العالمین نے قرآن پاک کے اندر اور بہت سارے مقامات پر ان کی بڑی فضیلت کا تذکرہ کیا ہے یہ چند آیات بطور مثال کے میں نے کیا ہے نبی علیہ طلات و سامنے احادیث کے اندر بھی بہت ہی زیادہ علم کی فضلت. بلکہ ایک اور بات بتائیں اللہ تعالیٰ کا ڈر اللہ تعالیٰ کا حوصلہ اللہ رب العالمین الحرب جو بڑا محبوب عمل ہے اللہ رب العالمین نے ساتھ رمایا ان نمایاں بعد ہر علما اے لوگوں یاد رکھو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوب خصیت رکھنے والے ہمارے علماء بندے ہی ہوں کرتے ہیں نماز اکشلم <الْعُلَمَاء> اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے اندر اپنی خشیت اور اپنا خوف پیدا کرے نبی علیہ صلاح نے بھی احادیث دیش کے اندر بہت ہی زیادہ علم بیان کی ہے نمبر ایک نبی رہی صلاحاتے ہیں میوری دلّاہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا کر دیا کرتے ہیں جس انسان کو اللہ تعالیٰ علم سے نوازا جس انسان کو دین کی سمجھ عطا کیا جس انسان کو علم حاصل کرنے کی توفیق مل گئی آپ رشاف رماتے ہیں سمجھ لو کہ دین دین سمجھ حاصل کرتا ہے جس ساتھ اللہ نے خیر ارادہ کیا ہے تو سمجھو کہ دین اللہ تعالی اس کو دین کی سمجھ دے ہیں جو دین کا علم حاصل کرے جس کو اللہ تعالی علم اسے نواز دے تو سمجھ لینا ہے اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے یہ بہت اونچا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے علم سے نوازا اللہ نے جن کو دین کی سمجھ ادا کیا جن کو شریعت کا علم عطا کیا جن کو اللہ نے عالم بنایا ان کے اندر احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ خیر اور بڑائی ارادہ کیا اسی لیے رب العالمین ہمیں علم سے نوانا اور جو انسان علم نہ حاصل کرے اسی حدیث کے ساتھ امام ابولا رحمت اللہ رہ نے اپنی مسنت کے اندر نقل کرتے اس حدیث کو تو اس میں آگے بھی یاد رکھو میرے بھائیو آج شرک میں مبتلا ہیں آج ہم کفر میں مبتلا ہیں آج ہم قطعہ کی برائیوں میں مبتلا ہیں ہر قسم کے ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں آج نوے فیصد مسلمانوں کے اندر ورنہ اسلام تو کم پایا جاتا ہے لیکن یہودی اور شاید زیادہ پائی جاتی آج فیصد مشکل سے مسلمانوں کو دیکھو گے تو واقعی ان کے اندر نبی کی سنت نظر آئے گی اسلام آپ کو نظر آئے گا نوے فیصد مسلمانوں کو دیکھیں تو شاید نماز کے علاوہ کوئی چیز اسلام کی آپ ان کے اندر نظر نہ آئے گا اور ان میں بھی نوے فیصد میں صرف نماز میں وہ بھی شاید رمضان میں آپ کو مسلمان نظر آئیں گے ورنہ کبھی آپ کو مسلمان سمجھ میں نہیں آئے گا یہ ساری پریشانیاں کیوں ہیں آپ نے رشاط فرمایا تفقہ اور جو انسان دین نہیں سیکھتا اس حدیث کو یاد رکھو اور اپنی اور اپنے اولاد کی فکر کرو آپ رشاط آتے ہیں یا تفقہ اور جو انسان دین نہیں سیکھنے کی کوشش کرتا جو علم حال کرنے کی کوشش نہیں کرتا دین سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا آپ فرماتے ہیں لَمْ بِأَيِّ پھر دنیا میں کہاں ہلاک ہو رہا ہے اللہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا وہ انسان علم ان سیکھنے، سیکھنے، ان حاصل کرنی اب اسلام اور شریعت کو سیکھنے کی فکر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ دنیا میں کہاں وہ بھٹک رہا ہے اور گمراہی کے کسی وہ چلا جا رہا ہے ہمارے اندر علم حاصل کرنے کا شوق پیدا کر دے نبی رحیساط اسلام نے علم کے متعلق بڑی فیلت بیان کی ہے علمی اور علماء کی ایک شخص مدینہ کا رہنے والا اس نے سنا کہ ایک حدیث ابو دردا بیان کرتے ہیں کسی سے اس نے سنا. کسی سے سنا ایک حدیث اور حدیث سننے کے بعد جب حدیث بیان کیا تو حدیث سنانے والے نے کہا کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائیے ابو دردا اس وقت کے اندر مدینے سے نکلا مدینے سے نکلا اور مہینے بھر کا سفر کر کے دمشق پہنچا شروف ایک حد سننے کے لیے کثیر بن قیس کہتے ہیں مسجد کے اندر ابو دردار ہو تالان ہو بیٹھے ہی بیٹھے اور کرنے والے ان کے گرد موجود ہیں اتنے میں باہر سے شخص آیا لوگوں سے پوچھتا ہے مر ابو دردا یہاں اس مجلس میں ابو دردہ کون ہیں لوگوں نے بوڑھے آدمی جو بیٹھے یہ ابو دردار ربی اللہ تالان ہو, ہو ہیں. آگے بڑھا اس شخص نے کہا یا ابدردا مدینے سے سفر کیا اور کہ ابو دردا جی تو کمین المدینہ میں مدینہ تو رسول سے آپ کے پاس آیا ہوا ہوں اور کس میں آیا ہوں ان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سنا ہے کہ آپ کو آپ کے پاس کوئی حدیث ایک حدیث ہے جو آپ نبی علیہ الحم سے روایت کرتے ہیں ابو ابردہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ماں جیتا لیتے جا واقعی صرف تم حیث کے لیے آئے ہو کوئی تجارت اور کوئی کاروبار مشق میں نہیں ہے کہا نہیں کوئی تجارت کہا واللہ ما ماں جی گئی رہی کوئی رشتہ نا نہیں ہے دو سہباؤ سے ملنے کے لیے نہیں آئے کہا نہیں سر میں حدیث سننے کے لیے آیا ہوں اس وقت ابو دردی اللہ تعالیٰ کا مرحبا تمہارا آنا مبارک کو سن لو نبی علیہ کی میں حدیث سناتا ہوں نبی رہ میرے ارشاد نمایا ہے من سرا کا طریقہ او کماکار اب بڑی طویل حدیث مینان کی اس اس کو سنے اور اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بھی علم حاصل کرنے حدیث حاصل کرنے دین سیکھنے کا شوق پیدا کرے ذرا سوچیں ایک حدیث سیکھنے کے لیے مدینے سے شام تک کا سفر عالم آدمی کرتا ہے ایک مہینہ پیدل سفر کر رہا ہے اور جا کر شام پہنچا تو انہوں نے حدیث کیا سنی اب تعالیٰ نبی علیہ اللہ کو میں نے فرمائی ہوا سنا ہے منسلہ کا تریقن سوئی ہے علم النا جو ہمارا امت جو مرد مومن علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے راستہ چلتا ہے سواری پر جائے یا پیدل جائے لمبا سفر ہو یا چھوٹا سفر ہو کبھی ہو یا دور کا ہو لیکن جب بھی کوئی میرا امتی علم حاصل کرنے کے نیت سے اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ دن حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے قدم نکالتا ہے اور راستہ چلتا ہے تو اسی راستہ چلنے کی بکت سے اللہ تعالی اس کے لیے جنت کے سارے راستے آسان کر دیتے ہیں صرف راستے کی یہ برکت ہے پھر آگے ساتھ نمایا سن لو و نل دوسری فضیلت و نل ملا اتا داؤ اجنح طا رد اللہ علم جب طالب علم علم حاصل کرنے والا انسان دین سیکھنے کی گرج نکلنے والا انسان اگر اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو آپ ارسانے ول ملا لتا داؤ اجنہ تہا طالبل علم اللہ رب العین کے نزدیک یہ انسان اتنا محبوب ہو جاتا ہے یہ طالب علم اتنا اللہ تعالی کا محبوب ہو جاتا ہے اس کی اتنی اہمیت اور اتنا مرم و مرتبہ بڑھ جاتے کہ جب اپنے گھر سے نکلتا ہے اور پہلا قدم اٹھاتا ہے تو جہاں تک اس کو جانا ہے وہاں تک اس کے ساتھ ساتھ فرشتے اس کے قدموں تلے اپنا پر بھی اللہ اکبر فرشتے والے فخر سمجھتے تھے اور ہے کون ایک معمولی قسم کا انسان ہے لیکن علم حاصل کرنے کی طرف سے کڑم اٹھا رہا ہے نمبر تین ہمیشہ سرمایا وا دے بل علم وات یہ سی فیلت ہے طالب علم جب علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو طالب علم جس دن سے دن سیکھنا شروع کرتا ہے اسی دل سے لے کر کے مرتے دم تک اللہ تعالی کی ساری مخلوقات چاہے جی آسمان کی ہو یا زمین کی ساری مخلوقات اس کے حق میں دو مفرت کرتی رہیں نمبر چار آپ ان کھایا وہ اور رسول فرماتے ہیں کفد المر ایک انسان اگر علم ان حاصل کر کے عالم بن جاتا ہے آبر شاط اس عالم کی فضیلت دنیا کے تمام عبادت گزاروں پر اور تمام شاہد اور عبادت عابدوں پر اللہ تعالی اس عالم کو وہی فضیلت دیتے ہیں جو چودہویں رات کے چاند کو آسمان کے ستاروں پر حاصل ہے نمبر پانچ پانچویں فضیلت آپ نے شاخرمایا وہ نل علما مراثت المبیا یہ علماء انبیاء علیہ مسلاۃ اسلام کے وارث ہوا کر رہے ہیں وہ نل امبیا لمیور ریسو دینارن و درہمن کسی کو اپنا درہم و دینار کا وارش نہیں بناتے ہم بھی علم اور دین کا وارش آتے ہیں یہ پانچ بڑی فضیلت ہے کہ علم والوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی کا انبیاء کا وارش قرار دیا ہے میرے بھائیوں بہت زیادہ میں ان کی فضیلت اور عالم کا مقام مرتبہ بیان کیا گیا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے دلوں میں علم کا شوق پیدا کر دے اور اپنی اولاد کو دینی علم سکھانے کا جذبہ اور شوق اور ہمارے دلوں میں رغبت پیدا کر دے آپ کی زندگی تو گزرا ہی ہے اگر ان فضیلتوں سے محروم ہے تو محروم رہ گئے لیکن اولاد موجود ہے اور یہاں اگر آپ نے اپنی اولاد کو علم سکھایا عالم بنایا اور اس کو شریعت کا عالم بنا دیا تو بہت صحیح ہے کہ آپ بھی اس کی مرکت سے ان سدلتوں کا مستحق ہو جائے اللہ تعالیٰ ملکی توفیق نصیب فرمائے اکتو رہا دعا واسکت اللہ من کل دنب واتوب علی الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفاء معباد اللہ کے رسول سے ایک موقع پریشات سمایا اے لوگوں سن لو ارا انت دنیا کلوہا ملونا یہ پوری کی پوری دنیا انسان کو اللہ سے دور کر دینے والی چیز ہے دنیا ارا دنیا کلوہا ملونا وہ ملونا تم معافی ہاں اے لوگوں یاد رکھو دنیا کی دنیا کی ساری چیزیں پوری کی پوری دنیا انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دینے والی ہیں صرف چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب دینے والی ہیں صرف چار چیزیں ہیں اللہ اکبر صرف چار چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دینے والی ہیں نمبر ایک اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر اللہ کی عبادت نمبر تین عالم اور نمبر چار متعلم دین سیکھنے اور سکھانے والا اللہ تعالیٰ ان چاروں باتوں کو ملکی توفیق نہ مائے میرے بھائیوں ایک چیز اور یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے جو ان, ان کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے اسی لیے ان کی عزت اور احترام کرنے کا بھی ہمیں حکم دیا ہے نبی نبیداس کی روایت امشات رماتے ہیں تین قسم کے بندے ایسے ہیں ان کی عزت ان کا ادب اور ان کا احترام ان کی تقریر توقیر و تعدیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا احترام اپنی عزت قرار دیا ہے تین قسم کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان تینوں قسم کے لوگوں کی عزت کرنے کی توفیق نصیف فرمائے نمبر ایک الامام المخص عدل و انصاف سے حکومت کرنے والا عادشاہ اور خساں نمبر دو نبی نماتے ہیں دوسرا عادف عالمِ برحق جو ہوتا ہے۔ اس کی عصد اس کا احترام کرنا حقیقت میں اللہ کا احترام ہے آہ نمبر تین بوڑھا انسان ہم نے جو ہو بڑا ہو جو بوڑھا ہو چکا ہو ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے سے بڑے اور بو، اپنے بوڑھوں کا احترام کریں نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم رسولت رماتے ہیں لئیس مننا ملنم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا ویارف حق آلننا جو ہمارے بوڑھوں کی عزت نہ کرتا ہو جو ہمارے چھوٹ اور شفقت نہ کرتا ہو جو ہمارے علماء کی قدر نہ کرتا ہو اور علماء کا مقام نہ پہچانے وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے نبی احتراف شامر صاحب رماتے ہیں ہمیشہ جن سے آپ سیکھتے ہیں جو آپ کو سکھاتے ہیں جو آپ کا استاد ہو جو عالم ہو ہمیشہ اس کا احترام کریں من سنا کمارو فن فکافو تمہارے ساتھ جو احسان ہوتا ہے احسان مال کا ہے دولت کا ہے علم کا ہے تمہیں جو پڑھاتا ہے تمہیں جو سکھاتا ہے جو تمہیں فائدہ پہنچا ہے آپ نے رمایا من سنا لئی معروفا تمہارے ساتھ جو بائی کرتا ہے اور جس سے سیکھتے سکھاتے ہو فکا پہ اس کو پورا پورا اس کی بھلائی کا بدلا دو آب رشاس رما ہیں تو کا پے اون اگر تم اس کو بڑا اس کو بدا دینے کی طاقت نہیں رکھتے تو کم سے کم فد او ہمیشہ اس کے حق میں دعا کیا کرو اللہ اکبر اسی لیے بعد اسلام کہتے ہیں امام ماں امام اے ماں بونی اللہ وغیرہ کہتے ہیں جب سے ہم نے اپنے اساتذہ سے کچھ سیکھا ہے زندگی میں ایک وقت بھی میں نے ہاتھ میں اٹھایا جب بھی میں نے ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے تو اپنے ساتھ اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کو ہم نے ضرور دعاؤں میں یاد رکھا ہے ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی بات پر ناراض ہو جائیں گالیاں دینے لگیں ساری زندگی آپ نے سیکھا ہے آپ ساری زندگی اس سے فائدہ اٹھایا ہے ایک دن اس کی بات اگر آپ کے مزاج کے خلاف ہو جائے تو ساری بھلائی اس کی مٹی میں ملا دیتے ہیں اور سارے سان کو بھلا کر کے اس کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں اللہ اکبر، من سنا جو تمہارے ساتھ بھلائی کرتا ہے اس کے بھلا سن کا بدلا دو اگر بدلا دینے کی طاقت نہیں ہے تو فد رہو ایسا اس کے حق میں دعا کرو اور اتنا زیادہ دعا کرتے رہو ایک دن نہیں اس قدر دعا کرتے رہو بار بار اس حق میں دعا کرو اللہ تعالیٰ سے اس کے حق میں خیر کی دعا کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ رہے کہ واقعی تم نے احسان کا بدلہ دعاؤں دعا کی شکل میں دے دیا اللہ تعالیٰ ہیں اپنے ساتھ ازان، اپنے علماء کی عزت رکر کرنے کی تو رسی فرمائے اور انہوں نے جو ہمارے ساتھ لڑائیاں کی ہیں جو انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے جو انہوں نے ہمیں پڑھایا اور گھایا اور ہم نے جو ان سے سیکھا ہے اللہ جہنا ہاں ان کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں بار بار دعا کرتے ہیں اللہ ہم تو کہنے کے لائق نہیں ہے لیکن آپ ہم سے بے حد ان کو عطا کریں جگہ کر ہو خیرہ اللہ تعالی ہماری گناہوں کو maaf کریں ہماری لینکیوں کو قبول فرمائے الہار الامین جو بیم کو شفاء کلی عطا فرمائے جو مقروض ہے اللہ تعالی ان کے قرض کو ادا کرا دے پریشان حال بھائی پریشانی کو دور کر دے اللہ ہمارے تمام مریضوں کو شفاء کلی عطا فرمائے الہار الامین ہم جو بھولے بھٹکے ہوں ان کو ہدایت لگا دے اللهم للالمومنین والکمینات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمۃ اللہ ان اللہ مروا بالعدل والاحسان وائتوا ذي القربى وحرموا الفحشاء والمنكر والبغي يذكركم الله انكم تذكرون الله ليركم وادعوه يستجب لكم ورد ذكر